Al-Fatihah. <laughs> سورة النحل کا مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ نحمدہو ونسلع علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستا عجلو سورة النحل کا آغاز کر رہے ہیں نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو آیت 68 میں ذکر آ دی جائے گا انشاءاللہ اس سورت کا ایک اور نام سورة النعم بھی ہے نعمت کی جمع نعم نون آئین نیچے زیر ہے عین پر زبر ہے نعمت کی جمع نعم اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ظاہری نعمتیں باط، باطنی نعمتیں ان کا ذکر ہے جس نسبت سے اس کو صورت النعم بھی کہا گیا ہے مکی صورت ہے یہ بھی آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اطا امر اللہ فلاس اللہ کا حکم آ گیا بس اس کی جلدی نہ مچاؤ یعنی مشرکین جو عذاب کی جلدی مچا رہے تھے ان کو بتایا گیا سبحان هو وتعالى عما یشركون اللہ پاک ہے اور اس سے برتر ہے جو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں ينزل الملائکه بالروح من امره على من یشاء من عباده وہ فرشتے اپنے حکم سے وحی کے ساتھ نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے ان انذر انه لا اله الا انا فتقون کہ تم ڈراؤ کہ میرے سوا اللہ فرماتا ہے میرے کوئی معبود نہیں پس مجھ, پس مجھ ہی سے ڈرو نوٹ کیجئے گا یہاں پر روح کا لفظ وہی کے لیے آیا ہے آئے نمبر دو سور نحل خلق السماوات والارض بالحق اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا با شریک کرتے ہیں خلق الانسان من نطفت اللہ سبحان و تعالیٰ انسان قطرے سے پیدا کیا فیدا ہوا قسم و پھر اچانک و کھلا جھگڑالو ہو گیا اپنی اوقات کو بھول کر کفر شرک اور ایتھیزم جیسے آج کا ہے بہت بڑا مسئلہ اس پر جاتا ہے و لانا اور اللہ نے امہ خَلَقَهَا کہا اور اللہ سبحان تعالیٰ نے چوتائے پیدا کی ہیں تمہارے لیے لکم فِيهَا دف ان میں تمہارے لیے گرم لباس کا سامان بھی ہے ان کی کھال وغیرہ کو استعمال کر کے گرم کپڑے بھی بناتے ہو وہ منافع قنون اور فائدے بھی ہیں اور ان میں سے بانس کے گوشت کو تم کھاتے ہو و لاکی ہاں جمان انخینہ تری خون اور تمہارے لیے میں بڑی خوبصورتی اور شان ہے جس وقت شام کو چرا کر لاتے ہو اور جس وقت صبح کو چرانے لے جاتے ہو جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہاں یہ مویشیوں کا ہونا جانوروں کا ہونا بہت بڑی دولت آج بھی جو علاقے زراعت سے منسلک ہیں ان میں بھی جو ہے وہ جانوروں کی کثرت کا ہونا ایک بہت بڑی شان کی بات ہوا کرتی ہے اور کوئی آج کے اعتبار سے کہے تو ابھی ذکر آگے آ رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑا سا انتظار کیجیے آگے فرمایا و تاہمر افقال اکم بلد لم تک بالغ اللہ بکیلفس <الْأَنفُس> اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک علاقوں تک لے جاتے ہیں جہاں جانے ہلکان کیے بغیر تم پہنچنے والے نہیں تھے سواری کے طور پر استعمال کرتے ہو آج کے اس دور میں بھی بہت سے پہاڑی علاقے دشوار گزار علاقے ان میں جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے سامان کو ٹرانسپورٹ کرنے اور افراد کو بھی لے جانے کے لیے ربکم لا رہا او فروحیم بے شک تمہارا تھا بہت شفقت فرمانے والا <سؤال> نہایت رحم فرمانے والا ہے اور اور اور گھوڑے اور خچر اور گھدے عطا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے بنائے یعنی اب گھوڑوں کی اگر اعلی ترین شکل کی بات کرے تو عرب کے ماحول میں بھی ہوا کرتے تھے ہمارے باعث سیاست دانوں کے پاس بھی ہیں اور بڑی قیمتی دولت سمجھے جاتے تو یہ جانور اس وقت سواری کے طور پر استعمال ہوتے اور سواری کا ہونا اور اس پر سوار ہو کر اظہار کرنا یہ بڑی ماروسی بات ہے آج کیا ہے جی آگے فرما رہے اللہ تعالیٰ لو وہ کو مالا تال اور اللہ وہ سب کچھ بھی پیدا فرمائے گا جو تم جانتے نہیں ہو آج اگر سی ڈیو پر لوگ سیٹرڈے نائٹ اور سنڈے سیکنڈ ہاف یا ایوننگ کے اندر جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا اظہار ہے اس کے پاس 250 ہے کس کے اباؤ 1000 سی سی ہے موٹر سائیکل کی بات ہو رہی ہے اور اس سے آگے کی چیزیں میں ذرا کمزور ہوں ان معلومات کے حوالے سے کیا ہے اظہاری تو ہے نا کہ دولت کا ایک اظہاری تو ہے انتہائی ادب سے نئی نئی ہاتھ میں آتی ہے کوئی گاڑی تو بریک بھی زور سے لگایا جاتا ہے تاکہ پورے محلے کو پتہ چل جائے کہ اب میرے ہاتھ میں گاڑی آ گئی ہے اتنا کلیئر ہو گیا جی تو یہ سب کو زینت کا اظہار جو سواریاں وغیرہ ہیں اللہ کہتا ہے وہ بھی اللہ تخلیق فرمائے گا جو تم جانتے نہیں وہ یہ ہمارے لیے بیان ہو گیا منڈا بھی کہتا ہے گھوڑے خچر میں کیا رکھا ہے نہ اللہ کہتا ہے وہ اخلق و مالا وہ تخلیق فرمائے گا وہ جو تم جانتے نہیں ہو وہ قصوص سبیری ومینہ جا جائر اور سیدھی تو اللہ تک پہنچتی ہے اور ان میں سے کو راہ وہ ٹیڑی بھی ہے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے ولوشدا کو مجمعین اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہی ہدایت دے دیتا لیکن زبردستی کا معاملہ نہیں ہے مزید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان وہ اللہ جسا آسمان سے بارش برسائی لکن میہ شراب سے تمہارے لیے پینے کو بھی ہے لفظ شراب عربی والا یہ پینے کے معنی میں شراب البرطال اور اورنج جوس کو کہا جائے گا تو کبھی یو ای کا بنا ہوا آپ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں آ جائے تو لفظ شراب کو دیکھ کے پریشان نہ ہو شراب مشروب پینے کی شے شراب البرتقال اورنج اورجس وہ ہے خمر جس سے قرآن نے منع فرمایا وہ ہے جس کو ہم عربوں میں کیا کہتے ہیں شراب کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو ہے پینے کے معنی میں یہ جو بارش برسائی لکم مہن شراب اس سے تمہارے لیے پینے کے لیے اور اس سے درخت شراب ہوتے ہیں اور جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو یم بھی تو لکم بح ذرآ و تمہارے لیے اگاتا ہے کھیتی اور زیتون کھجور اور, اور انگور اور ہر قسم کے پھل آم کے شوقین کے لیے آم بھی ہے سیب کے شوقین کے لیے سیب بھی ہے وہ سب اس میں داخل ہے وہ من کلف اور ہر قسم کے پھل ان نفیزات نے قومی تفک کروں بے شک اس میں یقینا غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں وخر الحا شم سب القمر اور اللہ نے تمہارے لیے مستخر کر دیا تمہاری خدمت پر لگا دیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو بھی اور ستارے بھی مستخر ہیں کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے ان نفیز قومی بے شک اس میں عقل سے کام لینے والوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں وما درا لکوں فی الدین الوانو ہو اور تمہارے زمین میں پیدا کی مختلف چیزیں رنگ برنگ کی ان نفیزادیت قومی قرون بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں افراد کو انسانوں کو دیکھو چرند میں دیکھو پرند میں دیکھو پھولوں میں دیکھو فصلوں میں دیکھو درختوں میں دیکھو کیا رنگینی اللہ سہانا نے جو عطا کی بہ الخر علیمن تنیہ اور وہ اللہ جس نے دریا کو سمندر کو تمہارے لیے مستقر کیا تاکہ تم تازہ گوشت کھاؤ وہ تص رتن تل بسونہ اور اس سے زیور نکالو یعنی موتی وغیرہ جو تم پہنتے ہو وہ ترل فل کا مواقف اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اور سمندر میں پانی کو چیر کر چلتی ہیں اور تاکہ تم اسلحہ کے فضل میں سے تلاش کرو یعنی روزی اور تاکہ تم شکر ادا کرو یہ کمائی کو اللہ تعالیٰ نے ہر مرتبہ فضل کہا ہے ہم نہ سمجھیں گے میری انٹلیکٹ میری قوت بازو میری کوالیفیکیشن میرے تجربے اور میرے باپ دادا کا جو ہیریٹیج چلا رہا اس کی بنیاد پر مجھے مل رہا ہے نہیں اللہ کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے اس کا فضل تلاش کرو تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو والا فل اور اللہ نے زمین پہاڑ رکھے یعنی جمائے تاکہ زمین تمہیں لے کر جھک نہ پڑے ہر گھومتی شے کو بیلنس کیا جاتا ہے ویل بیلنسنگ ہم جانتے ہیں اتنی بڑی گھومتی زمین کو اللہ نے پہاڑوں کو جمع کر اس کو بیلنس کیا ہے اللہ اکبر و انہارا اور اللہ نے دریا و سبلا اور دریا اور نہریں جاری کر دی اور راستے بنا دیے لاقم تحت تاکہ تم راستہ پاؤ وہ علامات اور علامتیں بنا دی یہ صحرا کا علاقہ یہ میدانی علاقہ یہ جنگلات کا علاقہ یہ سمندر ہے یہ دریا ہے یہ پہاڑ ہے یہ گلیشیئرز ہے یہ سب کیا ہے اللہ نے علامات کی زمین کے اندر خطوں کے اعتبار سے رکھ دی وہ نجمی ہوں یہ تدون اور ستاروں کے ذریعے وہ پاتے ہیں افام یخلوق و کمل یخلوق بڑا پیارا سچن کو کا انداز بھلا وہ اللہ جو پیدا فرماتا ہے اس کی طرح ہو سکتے جو پیدا نہیں کرتا کیا خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے بالکل نہیں افعالات ادگ کروں تو کیا تم غور نہیں کرتے و وا نعمت اللہ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے ام اللہ غفور و رحم بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے ایسی بات سر ابراہیم آئے چونتیس میں بھی آئی تھی اللہ کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں واللہ یعلم ما تصدون و ما تعلنون اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو والذین يدعون من دون الله لا یخلقون شیئا هم یخلقون جنہیں یہ مشکین پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اموات مردہ ہیں زندہ نہیں مراد بے جان ہیں وما یش اور وہ جانتے بھی نہیں کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے اگر ماضی میں انبیاء کو پکارا گیا اللہ کے نیک بندوں کو پکارا گیا ود صبح یغس یہ نیک لوگ تھے قومی نو کہ جن کے بعد میں بت بنا لیے گئے یہ جو انتقال کر گئے ان کو تو پتہ نہیں کہ اللہ ان کو کب زندہ کرے گا یہ پیچھے ان کے جو پجاری ہیں جنہوں نے ان کے بعد بنا کر یہ ان کی پوجا پاٹ کی ہے ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے چائے کہ ان کو معبود کا درجہ دیا جائے الہ الہ واحد معبود معبود واحد اللہ حکم اللہ تمہارا جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر قلوبر کرنے والے ہیں لا جرم ان اللہ ما وما حقیقی یقینی بات تو یہ کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں انہو لا المستبرین بے شک اللہ تقبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وہ جب ان سے کہا جاتا ہے یہ ٹون تھی کفار کی یہ جملہ تھا کفار کا یہ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے آج کبھی کبھی کچھ کچھ بڑے دبے الفاظ میں اسی طرح کے مسلمانوں میں سے کچھ لوگ دینا چاہ رہے ہیں معاد اللہ سلم اللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو گمراہی سے محفوظ رکھے اوزارہم قیام تاکہ انجام کار کے طور وہ اپنے پورے پورے بوجھ اٹھائیں قیامت کے دن و من اوزار بغیر علم اور کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی جنہیں بغیر علم و گمراہ کرتے ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ بہت ہی برا ہے جو وہ لادتے ہیں قد مکر الدین امین قبل جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے مکاریاں کی فاتح بنیا نیدی بس ان کی عمارت پر اللہ کا عذاب ان کی بنیادوں سے آیا فخر سے ان پر آگری العذاب من لا اور ان پر عذاب وہاں سے آیا جہاں انہیں گمان بھی نہیں تھا یہ پچھلوں کے انجام سے بعد والوں کو عبرت دلائی جا رہی ہے پھر اللہ انہیں قیامت رسوا کرے گا اور کہے گا کہاں ہے میرے وہ شریف جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے قول لگین ات العلم انزی الم وسو کا بے شک آج کے دن رسوائی اور برائی ہے کافروں کے لیے اللہ اکت الم فسم وہ کہ جن کی فرشتے اس حال میں جان نکالتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے ام بلا کیوں نہیں ان اللہ علیما کم تم تمن اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو یہ فرشتوں کے سامنے یہ کہنا چاہیں گے صاف جواب دیا جائے گا اللہ کو تمہارے سارے معلوم ہے اللہ موت کی سختی سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائی کہا جائے گا فد خلو اباب جہنم خواب بس تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہوئے فلبی سمت و تقبیر بس یقین تکبر کرنے تکوں کے لیے بہت برا ٹھکانا ہے اللہ جہنم اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے آداب سے اس کے برس ایمان والوں کا بیان بڑا خوبصورت بیان توجہ فرمائیے گا قرآن کے تعلق سے بڑا پیارا جملہ آ رہا ہے وکیل علی لدھی نے تقوع ماں تھا اور جب تقوا والوں سے کہا جاتا ہے کیا نازل کیا تمہارے رب نے کالو خیرہ وہ کہتے بہترین بات من کرین حق کیا کہہ رہے ہیں پچھلے لوگوں کی کہانی ایمان والے کیا کہتے ہیں بہترین بات اور اللہ بھی کہتا ہے سور یونس آیت اٹھاون خیر اما یجماون دنیا میں لوگ جو کو جمع کر رہے ہیں سب سے بڑا خیر قرآن ہے حضور نے بھی فرمایا علیہ السلام تم میں سے بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے ایمان والے بھی کیا کہتے ہیں خیر اللہ نے خیر نازل فرمایا لسن و فحادی دنیا حسنا جن لوگوں نے عمد عمل کیا ان کے لیے دنیا میں بھلائی ہے بلا دار الآخرت خیر اور آخرت گھر وہ سب سے بہتر ہے بل نارتک اور کیا خوب ہے متقین کا گھر کون سا گھر جناتو ہمیشہ رہنے والے باغات یعنی ریزیڈینشل گارڈنز ایسے باغات جن میں رہائش بھی وہاں پر ان کی ہوگی ہم تو بس وہ فارم ہاؤسز کو جانتے ہیں نا تھوڑا بہت جی یہ ہمارا تصور ہے مگر جنت کا تصور کیا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بخاری شریف کی حدیث حدیث سے خصی. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے کبھی سنا نہیں کسی کے دل میں کبھی خیال تک بھی اس کا نہیں آیا میں اگرہ فال نہیں دیکھی تو میں انٹرنیٹ پہ دیکھ لوں گا جا کے تصویر دیکھ لوں گا سوئٹزرلینڈ کے پہاڑ میں نے विजिट نہیں کیے تو میں وکیپیڈیا پہ جس کی ڈیٹیل اور پکچرس کو دیکھ لوں گا وہ ریمبو کلر والے اگر خوبصورت پہاڑ میں نے چائنا میں جا کر نہیں دیکھے تو کوئی بات نہیں میں انٹرنیٹ پہ دیکھ لوں گا دی پیک ہانگ کانگ کو جا کر اگر میں نے وزٹ نہیں کیا ہے تو میں انٹرنیٹ پہ جا کے हूं اس کی لے لوں گا لے سکتا ہوں نا دیکھ سکتا ہوں جا بھی سکتا ہوں نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی آیا انمیجنیبل جنات و عدن ہمیشہ رہنے والے باغات یا وہ اس میں داخل ہوں گے تجرین تیرہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی لہم فی ما شاون وہاں جو وہ چاہیں گے ان کے لیے ہوگا ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے یہ پوری نہیں ہونے والی میرے بھائی جی اور ادھر کا معاملہ کیا ہے جو چاہو گے تمہاری بات مانی جائے گی بس اللہ کی چاہت کو مان لو تھوڑی سی زندگی کل تمہاری چاہت پر ہمیشہ کے لیے عمل ہوگا کدا اللہ متقین اسی طرح اللہ متقین کو بدلہ عطا فرماتا ہے اللہ اکتبین وہ کہ جن کے فرشتے اس حال میں جان نکالتے ہیں کہ وہ بڑے پاک ہوتے ہیں نیک لوگوں کی موت کا ذکر آ رہا ہے اللہ ہمارے لیے موت کا مرحلہ آسان فرمائے سختیاں ہیں پھر آسانی بھی اللہ فرمائے گا انشاءاللہ اللہ آسانی مانگے اللہ سے کیا کہتے فرشتے یقین السلام علیکم کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو ادخل جنت بما تم تعملون اپنے اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ اللہ اکبر ابھی ہی بتا دیا جاتا ہے خیر ابھی برزخ کا دور گزرنا ہے اور حدیث کے مطابق نیک لوگوں کے لیے جنت کی کھڑکی کھلنی ہے وہاں کی خوشبو بھری ہونی ہیں جنت کا ان کو دکھایا بھی جائے گا مگر ابھی برزخ پھر, پھر آخر میں جنت میں داخلہ بھی ہے اللہ اینا کا جنت اے اللہ ہم سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اللہ معیلی نا کیا وہ یہ انتظار کر رہے ہیں ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے وما اللّا اور اللہ سبحان تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا بلاک انکان اور یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے آ پہنچی ان کے امار کی برائیاں اون اور انہیں گھیڑ لیا اس عذاب نے بھی مذہب اڑایا کرتے تھے وقال اور کہا ان لوگوں نے نے شر کیا لو نہ ہم عبادت کرتے نہ ہمارے نہ ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے یاد آ گیا یہ موضوع پہلے بھی آ چکا ہے اللہ کے بھاگنے کے لیے لئے اللہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے حالانکہ کوئی پتھر مار رہا ہوگا تو پتھر نہیں کھائیں گے بھائی وہ اگلا کہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ کھاؤ یہ کہہ کہ نہیں مار تو تو رہے نا بھائی اس اعتبار سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے یہ اطاعت کی روش سے فرار اختیار کرنے کے لیے لیم ایکسکیوز رہا ہے ماضی میں لوگوں کا وَلَا حرمنا من من اور ہم اس کے حکم کے حکم ذمے تو, تو صرف پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی ہے رسول اور یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا انہی ابود اللہ کے عبادت کرو اللہ کی جگو سے اجتناب کرو کوئی فرد ادارہ حکمران پارٹی جماعت پارلیمنٹ کسے باشد جو اللہ کے حکم کے بالمقابل کھڑے ہو کر اپنی حاکمیت کا دعویٰ کرے وہ طاغوت ہے اس سے اشتناب لازم من حد اللہ پس ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت دی ولالت اور ان میں سے باسور گمراہی ثابت ہو گئی فصیر عمری پزمین چلو پھرو فرم و روکی فکان پس دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام ہوا انتحرص على هداهم اے نبی علیہ السلام اگر اپ ان کی ہدایت کی خواہش کریں تو فئن اللہ لا يهدی مَن تو بیشک اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے جسے وہ گمراہ کر دے و ما لهم اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا و اقسم بالله جهد ایمانهم اور ان لوگوں نے اللہ کی بڑی پرزور قسمیں کھائیں لا يعفو الله مَن يموت اللہ اسے زندگی نہیں دے گا جو مر مر جاتا ہے بلا کیوں نہیں حقا یہ اللہ کے پکا وعدہ ہے وَلَاكِم نا اکثر, لا لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں تا کہ ان کے لئے ظاہر کر دے وہ بات جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں ولی عالم الدین کفروں اور تاکہ کفر کرنے والے جان لے ان کا نو کا دے وہ یقیناً جھوٹے تھے جب ہم کسی معاملے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا فرمانا اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ ہم کو کہتے ہیں کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے ون لدین حاضر ظلموں اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس کے بعد ان پر ظلم کیا گیا ایک رائے کہ یہ اشارہ ہجرت حبشہ کی طرف جو کہ پانچ نبوی آغاز وہی کے پانچویں برس معاملہ ہوا اور حضور نبی اکرم علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق کئی صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی وہاں کون سے بادشاہ تھے نجاشی جاشی رحمۃ اللہ علیہ اس کی کتابوں میں ہم نے واقعہ پڑھ رکھا اس بات کی طرف اشارہ و لدینہ حاضر اللہ ماں ماں ولم اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس کے بعد ظلم کی کیا گیا دنیا حاصل ضرور ارے دنیا میں عمدہ ٹھکانا دیں گے بل ول اجر الاخرہ اکبر اور بل اور بیشک اخرت کا اجر بہت بڑا ہے لو کان یعلمون کاش کے وہ جانتے الذين صبروا على ربهم یتوکلون جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں وما ارسلنا من قبلی کا اللہ رجال نوی ارحم اور ہم نے اے نبی علی السلام آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنایا اور ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں کو ہی رسول کے طور پر چنا اللہ سکھانا تم لالمن اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو علم رکھتے ہیں اگر مشیکی مکہ میں صدیوں سے کوئی رسول نہیں آیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو کہا جا رہا اہل کتاب سے پوچھو جو جانتے ہیں ان کی کتابیں آتی رہی آتے رہے اور کتابوں کے ساتھ آتے رہے ما واضح کر دیں لوگوں کے لیے کہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا اور تاکہ وہ غور و فکر کریں نوٹ کیجئے گا یہ آیت سنت و حدیث کی حجیت یہ کے لیے بہت قیمتی ہے آپ پر نازل کیا اللہ چاہتا اللہ کے کوئی مشکل نہیں تھا ہر گھر میں ایک یا دس ہر گھر میں ایک یا دس کاپیز آ جاتی ہے قرآن کی. کوئی ایشو نہیں تھا لیکن نہیں حضور پر نازل ہوا تیئیس برس میں اور حضور نے وضاحت فرمائی ہے اور عمل کر کے دکھایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل کیا آپ بعین کریں واضح کریں ایکسپلین کریں لیبریٹ کریں تشریح کریں کیا نازل کیا اللہ تعالی نے ان کے لیے ولا اور تاکہ وہ غور و فکر کریں اف الَّذِينَ الدین السَّيِّئَاتِ سید آتی اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ تو جن لوگوں نے بری چالیں چنی کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے اور آداب آ جائے جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہو او یا هم فما هم یا اللہ انہیں پکڑ دے چلنے پھرنے کی حالت کے دوران میں پس وہ اللہ کو عادث کرنے والے نہیں ہیں مراد اس کے حکم کو روک نہیں سکتے اور یا خدام تخوف یا اللہ انہیں ڈرانے کے بعد پکڑ لے اتمام حجت ہو کر اللہ پکڑ لے اگر نہیں مانیں گے تو فعم نہ او و رحیم بس بشک آپ کا تبھارا رب انتہائی شفقت فرمانے والا نہائیت رحمت فرمانے والا ہے اولم یرو الہ ما خلق اللہ من شیئن تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی یہ یتفیئو ذلالہ عن الیمین و الشمائل اس کے سائے ڈھلتے ہیں دائیں سے اور بائیں سے صبح سورج اپنے اروج پر جاتا ہے اور پھر ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو سایو کا بھی گھٹنا اور بڑھنا وہ معاملہ جاری رہتا ہے سجد اللہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے وہم داخرون اور معاجزی کرنے والے ہیں ولی اللہ ہی ما فی السماوات و ما فی الارض اور اللہ سبحان و تعالی ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں ہیں من با جانداروں میں سے والملائکہ اور فرشتے بھی وہ لا یس اور وہ تکبر نہیں کرتے یا خافون اور ابو منفوقیم وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر غالب ہے وہ فالو نمایو مروم اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے سجدے والی آیت ہے سجدہ ادا کر لیجیے دو رکو مختصر نہیں دو نہیں ہو سکیں گے کیونکہ بیٹیوں کا بیان آ رہا ہے ایک رکو اور پڑھیں گے ان اللہ تعالی ایک رکو اور پڑھیں گے اور بڑا اہم بیان اس رقو کے اختتام پر بیٹیوں کے تعلق سے ہمارے سامنے آئے گا کہ جو مشقین کی حرکتیں تھیں اور ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 51 ففٹی ون وقال اللہ تخلو الحف نہیں <نِفْنَائن> اور اللہ نے فرمایا کہ تم دو معبود نہ بناؤ دو کہا جب دو جائز نہیں تو دو سے زیادہ بھی جائز نہیں کچھ نے تینتیس کروڑ بنا کر رکھے ہوئے ہمارے برابر میں تینتیس کروڑ خداؤں کا تصور اللہ اکبر نو no. مت بناو دو مابود ان نما واحد اللہ بے شک معبود واحد ہے اللہ فیا فرح مجھے سے ڈرولہ الدین واسبہ اور اسی اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اور اسی کے لیے اتاد بھی لازم ہے افغیر اللہ تون تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہو فمین اللہ تمہارے پاس جو کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے تو تم اسی کی طرف روتے چلاتے ہو وہی ناشکری والی بات آ رہی ہے بیان میں مستقل یہ موضوع آیا ہے ان مکی صورتوں میں جب تم سے سختی کو دور کر دیتا ہے تو تم ایک فریق اس وقت اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتا ہے لیکثر بما اتيناهم تاکہ وہ اس کی ناشکری کریں فتمتعوا ليكثر بما اتيناهم تو تاکہ اس کی ناشکری کرے جو ہم نے انہیں دیا فتمتعوا تو لو تھوڑا فائدہ اٹھا لو فسوف تعلمون تم جان لو گے کہ اس ناشکری کا انجام کیا ہوگا لِمَا نَصِيبًا مِمَّا <رزقناهم> اور جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے وہ ان کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو وہ جانتے نہیں یہ بغیر دری انہیں جھوٹے معبود جو اختیار کر رکھے ان کے لیے حصے مقرر کرتے تفصیل پہلے بھی آئی ہے تنگ واہ نت الما کم تم تفترون اللہ کی قسم تم سے ضرور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم جھوٹ باندھتے تھے. وہ جادون اللہ بنا تھی اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں اللہ تو پاک ہے اس سے بلحم مایشتہ اور اپنے لیے وہ جو ان کا دل چاہتا ہے اپنے لیے بیٹے پسند ہیں اور اللہ کے لیے کیا الاٹ کر رہے ہیں بیٹیاں اللہ اکبر کیسی بھونڈی تقسیم ہے یہ موضوع سور نجم میں نہیں الفاظ میں آئے گا قسمت ویزا بڑی بھونڈی تقسیم تم نے اختیار کر رکھی اب سنیے ان مشرقین کے ہاں بیٹیوں کی پیدائش کے موقع پر کیا ہوتا تھا یہ تو سنیں چودہ سدیوں پہلے کا بیان اور جائزہ نے دو انیس اپنے اس معاشرے شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود ویاز اللہ اکبر سنیے پہلے مشکین کے تعلق سے کیا ذکر ہے لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے یعنی بیٹی کی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے یا من القومی منسو امام ربی لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس انورٹیڈ قوما اس برائی کی خوشخبری کی وجہ سے جو اس کو دی گئی ہے یہ خوشخبری تو برائی کی ہے اس کو مٹی میں دفن کر دے الاسایا کمور آگاہ ہو جاؤ کہ بہت برا ہے وہ جو فیصلہ کیا کرتے تھے کسی کو داماد بنانا ان کو بڑا آر محسوس ہوتا تو شادی نہ کرنا تو بچی ماری دو مار دی نہ بیٹی ہوگی نہ کسی کو داماد بنانا پڑے گا تخر اللہ میں نے بہت سختی میں جملہ کہہ دیا مگر وہ ظالم یہ کرتے تھے کبھی مفرسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا ایک طبقہ کرتا تھا اور اس خوف سے کہ کسی کو داماد بنانا پڑے گا بیٹیوں کو مار ڈالتے تھے اور واقعات لکھے اللہ اکبر تھوڑی سی بیٹی بڑی ہو گئی اس کو تیار کروایا ماں سے اچھے کپڑے بہلا کر اس کو باپ لے کے گیا ہے اور جنگل میں گھڑا کھوڑا اچھا بیٹا نیچے جا کو دھکا دے دیا اور مٹی ڈال دی اس کے اوپر حضور کے سامنے واقع بیان ہو گئے اس کے اوپر یہ ظلم کیا تم لوگوں نے اور قرآن قیامت کا بیان کرتے ہوئے کہتا میں وَإذَا بِنْ قُتِلَتْ زندہ دفن کی کہ سورج تقویر میںفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس جرم کی پاداش میں اس بچی کو قتل کر دیا اللہ یہ اسپیسیفک کوشچن قیامت کے دن پوچھے گا اور ہمارے بیٹیوں کو جیتے جی مار دیتے ہیں جب بیٹوں کی پیدائش پر خوشیاں اور کبھی کبھی بیٹھیوں کی پیدائش پر منہ بنتے ہیں اور میں نے عرض کیا تھا لفاظی نہیں تھی اس شہر کے اندر وہ گھرانے جو بیس پچیس بچیوں کو پوری زندگی پال سکتے ہیں دوسری تیسری پر ان کا منہ بن جاتا ہے آگے سے پتا ہوتا ہے کہ ایکسپیکٹیشن ہے نا مہمان کی آمد فون کیا جی کیا ہوا بیٹی دی اللہ تعالی نے فون رکھ دیا اور امام المبیا کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم خادمہ آئی حضور خان کعبہ کے پاس سے بی بی خدیجہ کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی وہ خادمہ حضور کے پاس آئی حضور کو بشارت دی کہتی ہے کہ حضور کا کہہ چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا حضور نے اللہ کا شکر ادا کیا حضور وہاں سے دوڑے دوڑے گویا کے, گویا کے دوڑتے ہوئے بیوی خدیجہ کے پاس آئے ان کو مبارک دی بیٹی کو اٹھایا اس کو چوما چوما چو ما سینے سے لگایا اللہ کا شکر ادا کیا اس معاشرے میں یہ معمول علیہ السلام حضور نے اپنے لیے اپنے لیے کسی کا تعظیم میں کھڑا ہونا پسند نہیں فرمایا مگر بیٹی آئی فاطمہ تو حضور کھڑے ہو جاتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں اپنی چادر بچھاتے ہیں اس پر بٹھاتے ہیں حال چال پوچھتے ہیں حاجت ہوتی ہے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کیا فرماتے حضور جس کو اللہ نے تین بیٹیاں دیں پیدائش پر منہ نہ بنائے ان کی پرورش کرے ذمہ داری پوری کرے نکاح کا بندوبست کرے ایک روایت حضور نے فرمایا میں اور وہ جنت میں ساتھ ہوں گے وہ حضور کا پیارا ہاتھ ہے یہ تو میں بتا رہا ہوں وہ حضور کا پیارا آدھ تھا وہ حضور کی پیاری انگلیاں تھیں حضور نے ملا کر دکھائی ایسے میں اور وہ جنت میں ساتھ ہوں گے دوسری روایت یہ بیٹیاں جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنیں گی تیسری روایت یہ بیٹیاں جنت میں داخلے کا ذریعہ بنیں گی اچھا ایک روایت کا ذکر یوں ہے ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول یار میری تو دو بیٹی ہیں فرمایا پرورش کرو ذمہ داری پوری کرو اللہ تمہیں بھی عجر دے گا انشاءاللہ حضور چلے گئے صحابی ایک موجود حضور کی مجلس سے صحابی اٹھ کر کیا کہہ رہے ہیں میرا یہ گمان ہے آج اگر کسی نے ایک بیٹی کے بارے میں بھی حضور سے سوال کیا ہوتا تو حضور اس کو بھی یہی بشارت دیتے ناراض نہ ہوئے گا لڑکوں اور بیٹوں کی پیدائش پر اسپیسیفکلی معلوم حد تک جنت کی بشارت نہیں خاص کہہ کر صدقہ جاری دونوں بنیں گے انشاءاللہ شاء اللہ بیٹا ہو یا بیٹی اسپیسیفکلی مخصوص کر کے اگر جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے عطا فرمائی ہے تو وہ بیٹیوں کی پرورش پر بیٹے سبھی سب پالتے ہیں بھائی ریٹن مل جائے گا نا یہی مٹیریلسٹک اپروچ ہے حور اللہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی مشیت حضور نے تین اللہ نے حضور کو تین بیٹے دیے تینوں چھوٹی عمر میں لے لی جوان ہوئی تو بیٹیاں جوان ہوئیں دیکھ لیں ہو سکتا ہے ہماری محفل میں ایسے حضرات و خواتین ہوں صرف جن کی بیٹیاں ہوں ہمارے استاد ڈاکٹر سراسا اس فرماتے تو رحمت اللہ علیہ صرف اگر بیٹیاں ہیں تو یہ تو ایک نسبت ہو رہی ہے محمد اور رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھائی بیٹے ناراض نہ ہو جائیں جی ان کی بھی پرورش ہونی ہے ان کی بھی ذمہ داری پوری کرنی ہے والدین نے لیکن بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک ہم کر رہے ہیں نا ہمارے اس سلوک میں اور بتائیے مشکین کے ترجمین میں کیا فرق رہ گیا پھر اور آخری بات ہے زمین میں بیٹیوں کیوں بھاری لگ رہی ہیں آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہم نے نکاح کو مصیبت بنا دیا ہم نے نکاح کو بوجھ بنا دیا اللہ کی قسم کسی بھائی پر اپنی بہن کی شادی کے موقع پر اور کسی باپ پر اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر ایک روپے کا خرچہ نہیں ایک روپے کا خرچہ نہیں ایک روپے کا خرچہ نہیں شریعت کی تعلیم میں نکاح ہوتا ہے دونوں کی ضرورت ہے مرد عورت کی چھوارے کون لے کر آتا ہے دھولہ ولیمہ کون کرے گا دھولہ شوہر بیوی کو مہر کون دے گا شوہر گھر اپنا یہ کرائے گا شوہر مال اس میں کون ڈالے فرنیچر کون ڈالے لڑکی کا باپ یہ ہندوانہ تہذیب ہے شوہر کی اوپر ذمہ داری انتہائی ادب سے مرد کو مرد بننا چاہیے یہ جو مانگتے ہیں نا منہ سے پھاڑ پھاڑ کر ارے تو نکاح کے موقع پر ہی منہ پھاڑ کر مانگ رہے تو اس سے بغیر کیا توقع کی جائے گی تو اس بچی کی پوری زندگی کی ذمہ داری پوری کرے گا میرے الفاظ سخت ہے لیکن اس معاشرے کا بیڑا غرق جو ہم نے کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے سخت الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بےغرتی ہے شریعت میں ایک روپئے کا خرچہ نہیں سنت کی تعلیم میں ایک روپئے کا خرچہ نہیں کسی بیٹی کے باپ پر اس بچی کی شادی کے تعلق سے مجھے بتائیے اگر یہ تعلیم ہم مان لیں اور اس تعلیم پر عمل ہو جائے تو کسی کی دس بیٹیاں بھی ہوں سو بیٹیاں بھی ہوں مسئلہ ہی نہیں اور آن دا لائٹر سائڈ اتنی سخت بات کے بعد ایک اور بات اگر ہم یہ تسلیم کر لیں مجھے بتائیں بیٹی کا باپ پریشان ہوگا بیٹے کا باپ پریشان ہوگا ہاں الٹا ہو جائے گا کہ نہیں اور بھائی بھی کما کمر ہے تو اس کو کمرہ بھی دینا پڑے گا فرنیچر بھی ڈالنا پڑے گا جیسے دینا نہیں ہے کتنا پیارا محل بن جائے گا ہاں پھر یہ بتائے گا کہ جو لڑکے شادی کے خواہش مند ہوں اگر کچھ مشکلات ہیں مسائل ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے تاکہ ان کی وہ خواہش کا معاملہ بھی پورا ہو وہ برائی سے بچ جائیں لیکن لڑکی اور اس کے گھر والوں پر ایک روپے کا خرچہ نہیں اگر صرف اس مصیبت کی وجہ سے ہم نے بیٹیوں کو بوجھ سمجھ رکھا ہے تو اللہ ہمارے حال پر اہم کرے اس مصیبت کو ختم کرے نہ کہ ان بچیوں کو ان پیاری بچیوں کو جو ہے وہ ہم بوجھ سمجھے معد اللہ سما معد اللہ وہ مشرق تھے ان ہر ان کی حرکت قرآن نے بیان کی ہماری عبرت کے لیے ہم امتی ہیں محمد مصطفی علیہ الصلات والسلام کے ان کی تعلیم بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ الا سا اما يحکمون آگاہ ہو جا کہ برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں للذین لا یؤمنون بالاخره جو الاخرت پر ایمان نہیں رکھتے مترسو ان کا حال برا ہے وللہ المسل الاعنا اور اللہ کی شان بلند ہے وہ عظیز الحکیم اور وہ اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے اللہ تعالی مزید قرآن سے محبت اور اس سے تعلق کی مزید مضبوطی عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے <تصفح> وش وشدوری بہجو رن بہجو للمؤمنين يا ری الناس قد نو و جاد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه وهدى ورحمه للمؤمنين قل بمغفر الله هي برحمته فليفرحوا توفَير ما جنا